یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو علی صراط مستقیم سیدھے رستے پر تنزیل العزیز, العزیز الرحیم یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے لِتُنذِرَ قَوْمَم تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنوع کر دو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لقد حفق القول على أكثرهم فهم لا ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے جابلم ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھی ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر الل رہے ہیں وہ جو سدوں م خل فيس da شيءهُ ف شيء فهُ لا يبص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 نحن ما و و امام بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو نشان پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کو قلم بند کر دیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوہے محفوظ میں لکھ رکھا ہے مثلاً اصحاب القرية اذ جاء اہل اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے اور متن پکو گھما با پتا پکالو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 لونا وما انزل الرحمن من شيء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 بل بلا قوم مسرفون انہوں نے کہا کہ تمہاری نحص تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حس سے تجاوز کر گئے ہو من اقصر رجل قال قوم سو جلوئی اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو من لا يسألكم أجرا وهم ایسوں کے لیے جو تم سے سلا نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں وما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 واحدةً فإذا هم وہ تو صرف ایک چنگار تھی آتی تو وہ اس سے ناگاہ بج کر رہ گئے یا ہس و تنوع ما یا میروس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 جاتا وہ پت جمنا پی ہام اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے لیا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 مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈر ہوتا کہ تم پر رحم کیا جائے ماتا آیاتین آیام اللہ کا نو میرے پاس ان کے پروت دگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں وَإِذَا طَالَ لَهُم أَمْسِكُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا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 متا الْوَعْدُ إِن صادقين اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ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 ان کات اللا ص خ حد فائہ جمغ لدنا فائہ هم جمغدنا محبرود صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے پ یو ملا تو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 و وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے لہم پی ہا پا کی وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا سلام پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا وامتاز اليوم المجرمون اور گناہ تم آج الگ ہو جاؤ علم آحد المیا بني ادم اللہ تاب قان قل لكم عدو مبين اے আদম کی اولاد ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وانا اعبد دوني هذا اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے وانا قد اظللم منكم جبلا كثيرا افلم اور اس نے تم میں سے خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے جہنم یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی تم تک سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ المن نختم علی کلو تشہد و تشہد اور جلو گم بیما کا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 کس ہُو پلخل یا پلون اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوا کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتی نہیں نہیں اما حش بغیر اور ہم نے ان پیغمبر کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایا ہیں یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن الْكَافِرِينَ تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے اولم يروا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 پی گا منا پہ مشارب اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے و تخو میں دلائی عالیغم یو سر اور انہوں نے خدا کے سوا اور معروف بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے لا وهم لهم جند مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے پلا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 الشجر فإذا وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو او